پنجاب پاکستان کے شہر کا ایک سچا واقعہ ہے کہ ایک گھرانے میں بیٹا پیدا ہوا جو سب گھر والوں کی آنکھ کا تارا تھا والدین اس پر جان چھڑکتے تھے کچھ ہی عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹی سے نوازا تو وہ سب گھر والوں کی نگاہوں کا مرکز بن گئی جس کے نتیجے میں بیٹے کی طرف توجہ کم ہو گئی بیٹا اس بات کو شدت سے محسوس کرنے لگا کہ اب میرے ناز نخرے نہیں اٹھائے جاتے بلکہ چھوٹی بہن کو ہی لاٹ پیار کیا جاتا ہے بڑھتے بڑھتے یہ احساس و کینے اور حسد میں تبدیل ہو گیا اب وقتاً فوقتاً چھوٹی بہن کو مارنے پیٹنے لگا تھا اور نت نئے طریقوں سے اسے تنگ کرنے کی کوشش کرتا والدین نے اسے معمول کی بات سمجھا اور نظر انداز کیا کئی سال یوں ہی گزر گئے پھر ایک دن ایسا دل خراش واقعہ پیش آیا جس نے سارے شہر والوں کو ہلا کر رکھ دیا ہوا یوں کہ بھائی نے گھر والوں کو بتائے بغیر چھوٹی بہن کو سیر کے بھانے سائیکل پر بچھایا اور نہر کی طرف لے گیا اور وہاں جا کر بہن کو نہر میں دھکا دے گیا وہ بہن بھائیہ بچاؤ بھائیہ بچاؤ کی آوازیں رگاتی رہی مگر اس پر سنگ دلی غالب آ چکے تھی بلکہ وہ اتنی دور تک نہر کے کنارے اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہا کے ڈوبنے کا یقین نہیں ہو گیا پھر وہ گھر واپس لوٹ آیا اور دل ہی دل میں خوش تھا کہ اب صرف اور صرف مجھے پیار کیا کریں گے جب گھر والوں کو بچی کہیں دکھائی نہ دی تو اس کی تلاش شروع ہوئی اعلانات کروائے گئے شہر کا چپا چپا, چپا چھان مارا مگر بچی نہ ملی پولیس کو بھی اطلاع دے دی گئی تفتیش شروع ہوئی تو تیسرے ہی روز بچے نے راز اگل دیا کہ کس طرح اور کس وجہ سے اس نے اپنی چھوٹی بہن کو موت کے گھاٹ اتارا تھا جس نے بھی سنا وہ سکتے میں آ گیا والدین پر تو گویا قیامت ٹوٹ پڑی تھی بیٹی تو دنیا سے جا ہی چکی تھی اب بیٹا بھی سلاخوں کے پیچھے جاتا دکھائی دے رہا تھا اس واقعے سے مجھے اور آپ کو کیا سیکھنے کو ملا اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں بچوں سے ضرور محبت کیجیے مگر کوشش کیجیے کہ سب بچوں سے یکساں محبت کیجیے